أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم حسبک اللہ, ومن من المؤمنین صدق اللہ العظیم آج کے سبق میں ہم نے آیت نمبر ترسٹ اور چونسٹھ کی تلاوت کی ہے سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں اس کے بعد مختصر تفسیر بھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ او اللہف بہین قلو کے معنی ہے محبت پیدا کرنا آپس میں محبت پیدا کرنا جیسے کہ ایک حدیث میں ہے لاخ رفیم اللہ لا یلف ولا یو الف ایسے شخص میں کوئی اچھائی نہیں ہے جو نہ تو خود محبت کرتا ہے نہ تو اس سے محبت کی جاتی ہے خود بھی کسی سے محبت نہیں رکھتا اور نہ ہی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں ایسے انسان میں کوئی خیر نہیں ہے اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ المؤمن معلفن مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص محبت کی جگہ ہے یعنی اس سے محبت کی جانی چاہیے <قُلُوبِهِم> یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے فرما رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی امداد کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اللہ نے اتفاق پیدا کر دیا ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپس میں اتفاق نہ ہو تو کوئی بھی کام خصوصی طور پر دین کا کام مل کر نہیں کیا جا سکتا اور مدینے کی جو حالت تھی وہ ایسی حالت تھی کہ وہاں دو قومیں تھیں ایک کا نام اوس تھا دوسرے کا نام خزرج تھا یہ اوس اور خزرج دونوں عرب قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے تو اللہ جان فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر سردار بننے کی محبت اور بغض و عداوت اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ کوشش کرتے تب بھی ان میں اتفاق اتحاد اور محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے لو انفقت ما محفل الارض جمیان اگر آپ خرچ کر ڈالیں زمین کی تمام تر چیزیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے دنیا میں جتنا بھی سونا ہے چاندی ہے ڈالر ہیں درہم و دینار ہیں گاڑیاں ہیں عمارتیں ہیں زمینیں ہیں سب کچھ اگر آپ بیچ باچ کر خرچ کریں آپ ان کے درمیان خرچ کریں ان کے درمیان م الفت بین خلوب تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے لو انفخت محفل اور دمیان اگر آپ خرچ کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کا مال اس کام کے لیے ان کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کرنے کے لیے تو آپ یہ کام نہ کر سکتے اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی عقل و تدبیر اور ان کی سیاست اور حکمت اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے لیکن اللہ جل فرما رہے ہیں کہ آپ کے یہ عظیم اخلاق آپ کی یہ حکیمانہ سیاست آپ کی تدبیر و عقل اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا سامان بھی آپ کے پاس ہوتا اور آپ دنیا کے سامان کو ان قبیلوں کے درمیان خرچ کرتے تب بھی آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ اللہ ہی کا کام تھا کہ اس نے ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دیا محبت پیدا کر دی ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ان عزیز ان حکیم یقیناً اللہ تعالی طاقت والا ہے اور علم والا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ حکومت کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے اور کامل طاقت مکمل قوت کامل علم مکمل معلومات کس کے پاس ہو سکتی ہیں اللہ کے پاس ہو سکتی اس لیے مطلق حکومت اللہ ہی کیے انسان اس کے نائب تو بن سکتے ہیں حقیقی حاکم اور بادشاہ نہیں بن سکتے حقیقی حاکم حقیقی بادشاہ اللہ ہے یہ انسان اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ کے نائب ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق حکومت چلائیں اور شریعت کے مطابق خلافت کو قائم کریں یا نبی حسبک اللہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے آپ کے لیے حقیقت میں اللہ کافی ہے اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے جو آپ پر ایمان لائے ہیں ظاہر میں یہ کافی ہیں یعنی حقیقتن تو اللہ کی مدد سے آپ کامیاب ہیں لیکن ظاہر میں ان مسلمانوں کی مدد سے آپ کامیاب ہیں بات سمجھ میں آ گئی ایک دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر حسبک اللہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے وہ منی تب آکمن اور جو آپ کی پیروی کرنے والے آپ کے ساتھ چلنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے دو ترجمے ہو گئے نا ایک ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ظاہر یہ مسلمان جو آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے ساتھ چلنے والے ان مسلمانوں کے لئے کافی ہے